بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہے وہ ان میں فیصلہ کر دے گا تو جو امان لائے اور اچھے کام کیے وہ چیک کے باغوں میں ہے